آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کے مالی معاملہ تجارتی لین دین اور جو بھی اس قسم کے سوالات ہیں اشکالات ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ اس پہ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہنا کہتے ہیں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ آپ کو فورم پہ ایک پلیٹفارم دے رہا ہے جس پر اپنا سوال دے سکتے ہیں اپنا اشکال پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں یہ شامل سلسلہ بھی کیا جائے گا اور مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں گے ہمارے ساتھ حزم مفتی علی ازغر اتاری مدانی مدیلہ العلی موجود ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ اللہ ارشاد فرمائیں گے مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں کالز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز آپ کا واٹس اپ آپ کا پیغام جو ہے شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں ابی اور احمد شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناؤں کی بخش و مغفرت ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سابقہ ہفتے جب سابقہ اتوار کو جب سلسلہ ہوا تو اس میں دو اہم باتیں تھیں ایک میری طرف سے تھی وہ یہ کہ جب سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا ہے ہزار اٹھارہ کا آخری سلسلہ ہوگا اور ہمارے ڈائریکٹر محترم نے فوراً ہی جو ہے وہ تم بھی کی کہ یہ آخری سلسلہ نہیں ہے بلکہ نیکسٹ ویک آخری سلسلہ ہمارا دو ہزار اٹھارہ کا ہوگا اور آج اکتیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ ہے آج بہرحال دو ہزار سترہ کا آخری سلسلہ ہے اور ان شاء اللہ اب جو اگلے ہفتے سلسلہ ہوگا گویا کہ وہ اگلے سال یعنی دو اٹھارہ میں ہوگا بہرحال ایک تو یہ بات تھی دوسرا یہ کہ بہت ہی ہاٹ ایشو تھا سوال کیے جانے کے حوالے سے مختلف کمیونٹی کے افراد مختلف افراد تجارتی افراد جو تھے تاجر افراد وہ مفتی صاحب سے بھی سوالات کر رہے تھے مفتی صاحب نے بیان کیا تھا اور ڈیجیٹل کرنسی سے متعلق جو سوال تھا تو وہ شامل سلسلہ کیا گیا تھا مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی اشاد فرمایا اور پھر وہ اس کا مدنی گلدستہ نکال کر سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی اس کی تشہیر کی گئی تو کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا کہ گلدستہ دیکھا پسند بھی کیا اور اپنی رائے میں ایک چیز یہ بیان کی ایک بات یہ پوچھنا چاہیے کہ مفتی صاحب نے اس کو ڈیجیٹل کرنسی کو جائز قرار دیا ہے یا ناجائز قرار دیا ہے تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ بھئی یہ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے کہ جائز قرار دیا ہے ناجائز قرار دیا ہے مدنی گلدستہ جو ہے یہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے لیکن بہرحال مفتی صاحب موجود ہیں تو مفتی صاحب صاحب میں پہ پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے اس سوال کے جواب میں ڈیجیٹل کرنسی کو جائز قرار دیا تھا یا ناجائز قرار دیا تھا الحمد للہ سلاۃ السلام مولا سعید ابل سلیم امباد شعیط خیر ہمارے نزدیک تو کوئی خصوصیت نہیں ہے دی. دو ہزار سترہ ہو یا اٹھارہ ہو ٹھیک ہے آپ نے تو یہ سلسلہ کر دیا لیکن یہ ہے کہ یعنی اسلامی سال کی خصوصیت ہوتی ہے <تصفح> اتنا ضرور ہے کہ لوگ سال کے ختم ہونے کو یاد رکھتے ہیں ٹھیک نیا سال شروع ہونے کو یاد رکھا جاتا ہے थीक थीक تو اس بانے کم از کو اپنی عمر بھی یاد رکھی جائے ٹھیک کہ عمر جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہو رہی ہے थीक थीक थीक اور کس طرح ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ یہ دن گزارا تھا کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے جی اور کتنی جلدی اختلاف مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیا سال شروع ہونے والا ہے تو یہ گردش ایام جو ہے پورا سال کے اندر نہ جانے کتنی گردشیں کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں یا ثواب زیادہ ہے ٹھیک کرے کس طرح کے کام کرتا ہے گناہ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اپنا محاسبہ کرے تو پھر اس کے سامنے آئے گا کیا صورتحال ہے تو یہ جو آ, ایام کا جو گزرنا ہے یہ عبرت کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس نے ہمارے غور و فکر ہماری توجہ اور ہمارے احساس کی بیداری کے لیے پورا نظام عطا فرمایا ہے کہ ہم اس ماہ و سال کے گزرنے پر آ, غافل نہ ہوں تدبر ہمارے اندر بیدار رہے ہماری فکر اس تغیرات سے متوجہ رہے ہوتا ہے نا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور شیشہ ایسا ہے کہ باہر نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے ون سائڈ ون سائڈیڈ ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ سفر بس ایسے ہی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ ٹرین میں بیٹھے ہو چلے گئے اور اگر وہ شیشیہ سے باہر نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی آپ کے سامنے سے نہر گزرے گی کبھی دریا گزریں گے کبھی کھیت گزریں گے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے سے گزریں گی تو ایک تنوع آپ کو نظر آئے گا اس دنیا میں ایک تنوع ہے ٹھیک اور آپ کو ہر قدم پر یادگار نظر آئے گی کہ یہاں پل آیا تھا یہاں چڑھائی آئی تھی یہاں اترائی آئی تھی تو زندگی کے اندر بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار چڑھاؤ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک تو بڑا اتار چڑھاؤ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرا آ جاتا ہے کوئی سورج طلوع ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایام اس طریقے سے گزرتے رہتے ہیں صحیح کبھی سردی کبھی گرمی کبھی خزاں کبھی بہار کبھی بارش کبھی طوفان کبھی خوش موسم تو یہ سارے جو تغیرات ہیں یہ ہماری طبیعت کو متوجہ کرنے کا سبب بنتے ہیں ٹھیک یعنی ہے ہم سوچ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان تغیرات میں ایک دن وہ آئے گا جی کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے جی تو ہم جتنا عبادات کر سکتے ہیں کر لیں اور اللہ تبارک تعالی چاہتا تو کچھ بھی نہ بدلتا ہم زندگی گزارتے رہتے جی لیکن اللہ تبارک تعالی ان ایام کے جی کی جو بدلیاں ہوتی ہیں جی اس سے ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے سورج کے ذریعے وہ اپنا جو ہے وہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اندھیرا چھٹ گیا ہے اجالا آ گیا ہے اندھیرا جب آتا ہے تو یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جب چاہے روشنی جو ہے فرما سکتا ہے تو یہی معاملہ ایام کے گزرنے کا ہے ٹھیک اب رہا آپ کا دوس... دوسرا سوال تو خیر آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ مفتی صاحبے بتائیں گے اس میں تو واضح تھا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے یہ پس منظر ہے اور ابھی تک جو ہے وہ میں خود یہاں تک پہنچا ہوں اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس کو ہم نہ ناجائز کہہ رہے ہیں نہ ہی جائز کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے مختلف فورمز پر یہ کمنٹس کیے کہ جناب تو پھر کیا کریں ٹھیک ہے تو اگر کوئی معتمد سنی عالم جائز کہتا ہے تو آپ عمل کر لیں ٹھیک ایک ہے مثال ہے جب کسی نے آپ کو جائز نہیں کہا تو آپ کیسے مطلب کہ اس کو اس پر عمل کریں گے ٹھیک ہے ایسے معاملات کے اندر یہی ہونا چاہیے نا کہ جب تک واضح رائے علماء اثر کی نہیں آ رہی آپ کو عمل نہیں کرنا چاہیے تو مطلب کہ کافر کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ اسے حلال و آرام کی فکر نہیں ہوتی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جی مسلمان کا یہ سیوا نہیں ہے مسلمان حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا ہوتا ہے جہاں اسے راستہ نظر آتا ہے وہ اس راستے پر چلتا ہے ورنہ وہ اس راستے پر نہیں چلتا لیکن حالات بہت نازک ہیں جی آج مسلمان بھی ایک بڑی تعداد کے اندر بہت سارے کاموں کے اندر ان راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انہیں نہیں چلنا چاہیے یا جہاں شبہ موجود ہوتا ہے یہاں یا پھر وہ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ علماء کی رائے ان کے حوالے سے واضح نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ تو انفرادی طور پر خود سوچنا چاہیے ہمیں صحیح ایک بات یہ تھی کہ اسی سوال سے اور آپ کی گفتگو سے کہ اب جیسے ڈیجیٹل کرنسی کا آپ نے پچھلی دفعہ جواب دیا اور پھر اس پہ لوگوں نے پوچھا ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو انٹرسٹ ہے نا ایک تو وہ افراد ہیں جو واقعات اس لیول پر ہیں کہ وہ کوئی بھی نیا کاروبار یا نئی چیز آتی ہے تو اس میں انوالومنٹ ان کی ہو جاتی ہے یا وہ چاہتے ہیں لیکن دوسرے افراد وہ ہیں جن کی مالی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی نئے کاروبار میں ہاتھ ڈال سکیں بالخصوص اس طریقے کے کاروبار میں کہ جس کی ابھی کیفیت ہی واضح نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طریقے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ اس میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے تو وہ بیچارے افراد کے جن کا کل معلوم متا جو ہے وہ کہیں لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک لگی بندی روزی وہ کما رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں کود پڑتے ہیں ان کی بھی دلچسپی بڑھ جاتی ہے تو ان کو کوئی سوالے سے آپ مدنی پھول وشاد فرمانا چاہتے اس میں کودنے والے کم ہوتے ہیں جی دلچسپی رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک جی ہے جب بھی کوئی نیا ایشو آتا ہے اور ٹاپک چھڑتا ہے جی ہر ایک اس سسٹم کو جاننا چاہتا ہے تجسس جو ہے وہ انسان کا ایک فطری انصر ہے ٹھیک جی انسان کسی بھی نئی چیز کے بارے میں تجسس رکھتا ہے ٹھیک جی ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو غالب تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں سیریسلی کرنا چاہتے ہیں جی تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کام میں اپنا مفاد ایسا کرنا چاہتے ہیں زیادہ شور بھی ایسے لوگوں نے ڈالا ہوتا ہے جو یعنی گویا کہ سمجھ لیں وہ یعنی اے اے اے وہ ریئل کام تو نہیں کریں گے وہ فیک کام کریں گے وہ ہیں کوم اس طرف جا رہی ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ اپنے نام سے بھی کرنسی جاری کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر جو مرضی کرو تو اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اللہ میں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق حلال و حرام کی تمیز اطاف کال شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں جی میں خواجہ رضوان مدینہ ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر میں کسی سے پیسے لیتا ہوں اور وہ پیسے نقلی ہوتے ہیں اور مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں اور نہ ہی مجھے نقلی پیسوں کے والے سے پہچان ہے تو وہی پیسے میں اگر آگے کسی کو دے دیتا ہوں تو اور میں آگے والے شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں اور وہ کون تھے کافی عرصے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے نوٹ دیے تھے آگے وہ نکلی تھے تو آیا اب اس حوالے سے شرائط رہنمائی فرمائیے کہ کیا حکم ہوگا اس کا اچھا جی جی دیکھیے اس کے اندر ایک بات تو واضح ہے کہ سامنے والے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا ٹھیک اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ پیچھے سے چوری کا مال آیا ہو آپ کو نہ پتا ہو آپ نے سامنے بیچ دیا پیسے لے لیے پولیس نے تفتیش کرنا شروع کی پہنچتے پہنچتے پہنچتے مال تک پہنچ گئی اور مال لے گئی جس کو آپ نے دیا تھا اس سے اگر مال لے گئی تو وہ تو لام والا آپ سے تقاضا کرے گا کہ آپ نے پیسے لیے مال دوسرا دو ایسا ہوتا رہتا ہے کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس کہ کسی گودام سے کوئی شخص جو ہے کچھ قیمتی چیز چراتا تھا چرا کے وہ مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا اب پولیس پہنچ گئی مارکیٹ میں آ کر مار لیا اس دکان پر جہاں وہ بیچتا تھا دستیاب مال تو اٹھا لیا کیونکہ وہ کم قیمت میں بیچتا تھا تو اس مالک نے جو ہے وہ آفر کی دکاندار نے آفر کی کہ جو اصل مالک تھا کہ اس نے تو مجھے کم قیمت پہ بیچے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ مال زیادہ قیمت کا تھا ٹھیک ہے تم پورے پیسے لے لو مجھ سے صحیح لیکن چونکہ اس کا قصور نہیں تھا بظاہر تو مالک نے اس سے پورے پیسے نہیں لیے لیکن پیسے لیے بہرحال ٹھیک ہے پیسے اس سے لیے وصول کیے تو ایسا ہوتا ہے تو جو چیز آپ نے سامنے والے کو دینی تھی وہ دی ہی نہیں نا جی لکڑی نوٹ تو اب اگر آپ اس کو جانتے ہیں اس کی پہچان رکھتے ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں تو اب اصلی رقم اس کے حوالے کریں اور اگر وہ آدمی تھا اور چلا گیا تو بہرحال اتنی رقم آپ بغیر سب کی نیت کے صدقہ کریں گے اور اگر کسی موقع پر زندگی میں وہ ٹکرا ہو جاتا اس آدمی سے اس آدمی کو بہرحال وہ رقم دینی ہوگی یا پھر یہ کہ وہ آپ کو معاف کر دے دونوں صورتوں میں سے ایک صورت کا پایا جانا ضروری ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے کو ہارڈ سے کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں اگر میں نے جو نا تجارت کرنی ہے تجارت میں کر نہیں سکتا تو جو تجارت کر رہا ہے میرا دوست ہے اس نے مجھ سے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جو رقم ہے آپ کی وہ مجھے دے دیں اور جو پرافٹ ہوگا اس میں سے جو ہے نا میں آپ کو پرسنٹیج کروں گا تو برائے مدینہ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا خیال دن میں ایسا نہ ہو کہیں یہ سوٹ کے زمرے میں نہ آتا ہو تو اس کے بارے میں مجھے شری لحاظ سے جو ہے نا میری معمنت کر دیجیے کہ وہ جو منافع ہے وہ منافع میں یا کس طریقے سے لوگ ٹھیک ہے جی جی کواٹ خبر پخت میں ہے نا جی کے تو ممکن ہے کوٹ میں بھی بہت سارے علماء کرام ہوں تو یہ مسئلہ آپ کو سیکھنا پڑے گا اس طرح کے معاملات میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں یا دو موڈ آف ٹریڈنگ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کا پیسہ ہے وہ کام کرے گا اس کے اپنے اسکول ضوابط ہوتے ہیں دوسرا جو ہے اس کا بھی پیسہ ہے اور آپ کا بھی پیسہ ہے تو اس صورتحال کے اندر چلتے کام میں تو کاروبار نہیں ہو سکتا تو آپ کو پہلے اس کے بنیادی مسائل سیکھنے پڑیں گے شرکت اور مداربت کے کیا بنیادی مسائل ہوتے ہیں اگر کسی عالم دین معتبر عالم دین تک آپ کی رسائی نہ ہو سکے تو دارالفتہ علیہ سنت کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا انٹرنیٹ پر سرچ کر لیجئے تجارت کورس کے نام سے ہمارا کورس ہوا تھا تو اس میں شرکت اور مداربت کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کیا شرائط و ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آپ ان شرائط کے مطابق ڈیلنگ کریں اس کے علاوہ نہ کریں ٹھیک اگلی کال دیجئے میں محمد پرویز بات کر رہا ہوں پور سے میرا سوال یہ ہے کہ میں پور ہوں اگر میں دس دن نوکری پہ نہیں جاتا لینا میرے لیے حلال ہے ہی آرام ٹھیک ہے جی دیکھیے آپ کی نوکری کس نیت کی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے نوکریاں مختلف نیت کی ہوتی ہے سرکاری نوکری ہوتی ہے پرائیویٹ ہوتی ہے ڈیلی ویز پر ہوتی ہے تو آپ کا معاہدہ کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ سالانہ چھٹیاں ملی ہوئی ہوں کیا آپ سال کے اندر بھی چھٹیاں کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر دس چھوٹی کر لی تو ان چھوٹیوں کے اندر بھی پھر وہ ہوتا ہے دو طرح کے معاہدے ہوتے ہیں بعض کمپنیاں جو ہے وہ چھٹیاں تنخواہ کے ساتھ دیتی ہیں بعض کمپنیاں چھٹیاں تنخواہ کے ساتھ نہیں دیتی ڈیپینڈس اس بات پر ہوگا کہ آپ کا اپنی کمپنی سے یا اپنے ادارے سے معاہدہ کیا ہے اور اگر ایسا ہے کہ آپ نہیں جا رہے اور حاضری لگ رہی ہے ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ حاضری آپ موجود ہیں تو وہ تنخواہ تو حلال نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو چھٹی لینا نہیں کلایا وہ تو آپ نے اپنی حاضری شو کی ہے اس تنخواہ کے حرام ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ نے آگے چھٹی شو کی ہے کہ بھائی میں چھٹی پر ہوں اور پھر تنخواہ لی جائے تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا معاہدہ کیا ہوا ہے سالانہ چھٹیاں جو ہے وہ ملازمین کو دی جاتی ہے اور یہ حقوق انسانی کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ اس کو سالانہ چھٹیاں دی جائے اسی وجہ سے ہفتہ وار چٹیاں ملتی ہیں ہفتے میں ہر ادارے میں ایک دن تو کم از کم چھٹی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ امام مسجد کی نہیں ہوتی جی <تصفيق> بہت سارے شبوں میں ایسا ہے کہ نہیں بھی ہوتی ہوگی ہے عموماً ہوتی ہے امام مسجد کی نہیں ہوتی ہے خیر میں امام نہیں ہوں کہ کوئی سمجھے کہ اپنے لیے بات کر رہے ہیں میں نے صرف دو سال امامت کی ہے جی یعنی دو ہزار سے لے کر دو ہزار دو تک اب, ابھی تو خطابت بھی نہیں ہے اس کے بعد امامت نہیں کی جی میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ امامت میں جتنا بندہ انگیج ہو جاتا ہے نا جی میرے جی لیے ممکن نہیں ہے دیگر مصروفیات کی وجہ جی سے پھر جمعہ پڑھایا آٹھ دس سال جی تو اب جمعہ بھی نہیں پڑھاتا جی اس کی بھی وجہ یہی ہے ایک دن چھٹی کا ملتا ہے وہ بھی انگیج ہو جاتا ہے اگلی شامل کرتے جی میری شوز کی دکان ہے ہمارے پاس اکثر صبح صبح کسٹمر کوئی شوز واپس کرنے آ جاتا ہے تو شوز جب واپس کرتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں تو اس دن تقریباً سارا دن واپس کرنے والے اور تبدیل کرنے والے اکثر آتے رہتے ہیں اتفاقاً تو سر اس کئی کسٹمر کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بارہ بجے کے بعد آئیں یا تھوڑی دیر گھنٹے دھو کے بعد آئیں یا شام کو آئیں تو اس کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اس کو تبدیل کر کے دے دینا چاہیے پہلے پہلے کسٹمر جو تبدیل کرنا ہے یا اس کو کہنا چاہیے کہ بعد میں آئیں ٹھیک ہے جی میں ایک نفسیاتی عنصر ہے ایک نفسیاتی معاملہ ہے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اگر پہلا گاگ جو ہے وہ آڑا ٹیڑھا آ گیا جی یا ایسا آ گیا جو بحث کر کے چلا گیا آیا اور بارگیننگ کی خدا نہیں ہوا تو آج دن خراب گزرے گا ایسا حقیقت نہیں ہوتا ٹھیک بلکہ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ملے گا ضرور آپ کو تو بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کتنے سستہ دے دیں پہلے گاہ کو نہ چھوڑے جی واپس نظریں ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا تو اچھی بات ہے تو کوئی بری بات نہیں یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے گاہک کو نہ دیا جائے روزی کو مطلب اگر اچھی نیت کی جائے تو بہت ساری سوتے بن سکتی ہے کہ روزی آ رہی ہے دکان کھولتی تو میں اس کو واپس نہ کروں تو نقصان میں تو کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا تھوڑا سا نفع کم کر لیتے ہوں گے جی اتنا ہوتا ہوگا اچھا یہ بھی جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب وہ آ گیا ایک دفعہ واپس کرنے کے لیے تو اب سارا دن ہی ایسا ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے بس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے تو آپ اس لیے کو محسوس کر رہے ہیں میں نے ایک مرتبہ ایک سیمینار میں شرکت کی تھی وہاں پہ کافی بڑے بڑے موقعکین اور ماہرین آئے ہوئے تھے چاند کے حوالے سے کوئی سیمینار تھا ٹھیک ہے پہلے کی بات ہے روحیت ہلال روہیت ہلال کے تعلق سے تو کوئی جھگڑا چل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں ایک ماہر نفسیات بھی آئے ہوئے تھے جی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ پشاور میں چاند کیسے نظر آ جاتا ہے ٹھیک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ بس بعض لوگوں کا وہم ہو جاتا ہے وہ چاند جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اپنا جب آسمان پہ ریگا اٹھاتے ہیں تو وہ اندر سے سوچ رہے ہوتے چاند چاند چاند چاند تو ان کے وہم میں ہوتا ہے یہ چاند, چاند دیکھ لیا تصور جم چکا, چکا, چکا ہوتا ہے تصور ایسا جم چکا ہوتا ہے اچھا دو دن پہلے کی بات ہے مجھے کسی نے کہا کہ جی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں جو خواب دیکھتا ہوں نا وہی بات ہو جاتی ہے جیسے آپ تھوڑا ڈیٹیل لے لیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ یہ شاید معاملہ ہوگا ذرا آ کے چلیے جی تو میں نے کہا دیکھیں یہ وہم بھی ہو سکتا ہے <coughs> کہ آپ نے وقوع دیکھا جی کوئی بھی اور پھر آپ کے ذہن میں وہم ہوا کہ میں نے یہ پہلے دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس بات کا پکڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے آئندہ جب بھی کوئی آپ کو بات نظر آئے نا آپ اس کو ایک ڈائری پہ لکھ لیں کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے ٹھیک ہے پھر وہی چیز آپ کو نظر آ جائے تو پھر آپ کراس چیک کر لیجئے گا تو یعنی خواب لکھنا شروع کر دیں آپ کے پاس دعا کروانے میں بھی آ جاؤں گا ٹھیک ہے کیا آپ کو نظر آ جاتا ہے پہلے تو باروکار بندے کو وہم ہو جاتا ہے صحیح وہ سوچ ہوتا ہے کہ آج جو یہ ماحول ہے یہ ماحول میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے دیکھا نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی جز ایسا ہوتا ہے یعنی بعض باتیں بندوں نے کہی ہوتی ہیں نا عالم ارواح میں جی جی تو ان کو وہاں کا کوئی خیال آ گیا تو ایک الگ بات ہے لیکن زیادہ تر وہم ہوتا ہے تو دکاندار کے تعلق سے بھی یہ وہم ہو جاتا ہے ایک گاہ کے ساتھ آ گیا تو سارا تین ایسے آئیں گے لیکن ایک بات مجھے ذرا عجیب لگی ہمارے دکاندار صاحب نے جو بیان کیا ہے تو بھی آپ کے دکان پر لوگ واپس کیوں آتے اتنے انہوں نے کہا کہ لوگ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے ذرا پکا معاہدہ کیا کریں اور ڈبہ کھولنا جو تیرا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو ڈبہ دکھا کے کھول کے دیا کریں بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی خاتون خاتون کا جوتا لے اور سائز کا مسئلہ آپ چاہیں تو لکھ کر لگا دیں کہ بھائی زہر کے بعد واپس ہوں گے جوتے ٹھیک اگر آپ کو کوئی یہ وہم پکڑ میں نہیں آتا تو لیکن پھر بھی اگر کوئی پہلے آ جاتا ہے تو واپس لینے چاہیے ایک بندہ جو ہے صبح صبح نکلتا ہے گھر سے وہ سوچتا ہے جاتے ہوئے دے جاؤں اب نوکری پیش آدمی تو آ نہیں سکے گا صبح نکلے گا ٹھیک ہے شام کو واپس آئے گا شام کو آئے گا دکان بند ہوگی تو یوں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے شیڈول کیا لائے گا اب یہ بحث لمبی ہو جائے گی میں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے جواب دیا ہے ٹھیک ہے مختصر ایک بات یہ کہ ساری تو دکاندار پہ گفتگو ہو گئی جو دینے آ رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی مدنی پھول ہونا چاہیے اخلاقی اعتبار ہے شرم جو رائٹ ہے یہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے وقت میں جائیں کہ جب دکاندار بھی سہولت محسوس کرے اس میں ایک چیز جو انہوں نے بیان نہیں کری وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دکاندار کے ساتھ تو نہیں ہوتا لیکن چھوٹی دکانوں پر ہوتا ہے کہ ابھی کوئی تجارت کی ہی نہیں اس نے کاروباری نہیں کیا ہے کوئی سودا ہی نہیں کیا ہے تو وہ اتنا اماؤنٹ بھی نہیں ہوتا جوتے کی دکان پہ تو ہو جائے گا چھوٹا سودا ہے لیکن بڑے سودوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا نہیں پھر دکاندار یہی کہتا ہے کہ ابھی تو رقم نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے دیکھیں دین خیر خواہی کا نام ہے جی مسلمان کے ساتھ بہتری رکھنے کی جو توقع ہے جی وہ ہر وقت کی جائے گی ٹھیک ہے یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مفاد کا خیال کرے ٹھیک کہ یار اس پر اس وقت میں گرا گزرتا ہے اس وقت میں نہ جاؤں اگر وہ یہ سوچ کر نہیں جاتا جی بہرحال وہ ایک اچھا کام کرتا ہے جی اگلی کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں جی ہند سے ارض کر رہا ہوں حضور ہمارا آلو اور پیاز کا ہول سیل کا کام ہے ہم ہوٹل میں سپلائی کرتے ہیں ہم جب ہوٹل والے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ جتنے میں آپ لے رہے اس سے کم میں ہم آپ کو دیں گے اس طرح وہ کسی اور کا کسٹمر ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہمارا اس طرح کرنا درست ہے کہ نہیں رہنے ٹھیک ہے جی جی مختی تین مرحلے ہیں اس کام کے اندر یعنی تین طرح کی صورتیں اس مسئلے کے اندر سال پوچھا ہے یہ تو ایک صورت میں مشتمل ہے جی لیکن اس صورت کے اندر اس مسئلے میں تین صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بولی ہو رہی ہے جی اور ہر ایک بولی لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بولی لگانا چاہیے ہے ٹھیک ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ کسی نے سودا کر لیا ٹھیک ہے ہو گیا سودا صحیح ہے اب دوسرا آدمی جو ہے اس کے سودے کو جا کے خراب نہیں کر سکتا ٹھیک کہ بھائی تم سودا توڑ دو میرا مال لے لو صحیح ہے یہ سودا توڑنا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے گاہک توڑنا سودا توڑنا نہیں ہو جو انہوں نے بیان کی ہے جی وہ یہ کہیں اور مستقل مال لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جا کے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس اس وقت جو مال موجود ہے یہ واپس کر دو ٹھیک ہے یہ نہیں کہہ رہے یہ سودا توڑنا کیا گا صحیح سودا نہیں تو رہے سودا توڑوانا جائز نہیں ہے آدھی سم میں ممانت آئی ہے ٹھیک لیکن جو گاہک توڑنا ہے اور گاہک بنانا ہے تو مارکیٹنگ ہے ٹھیک مارکیٹ ہے نئی کمپنی جب کھلتی ہے اب نئی کمپنی کو افراد چاہیے ہوتے ہیں وہ آفر کرتی ہے کہ تمہیں وہاں بیس ہزار مل رہے ہیں بائیس ہزار دیں گے یہاں آ جاؤ تو یہ پیشکشیں تو رہتی ہیں مارکیٹ کا حصہ ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر جو بیس ہزار میں وہ ساری عمر بیس ہزار میں کام کرے گا ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے سے کاروباری مارکیٹنگ بھی ٹھیک ہے جو مارکیٹنگ میں غلط چیزیں ہوں گی وہ غلط ہوں گی ٹھیک ہے لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ نئے گاگ بنانا جی ظاہر بات ہے نئے گاہک جب بھی بنائے جائیں گے تو وہ گاگ اس سے پہلے جس سے مان لیتا تھا اسے تو نہیں لے گا ٹھیک ہے تو یوں نیا گاگ بنانا اور وہ کسی اور سے مال نہ لے آپ سے لے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی اور اس کے لیے جائز ہے اٹریکشن دینا بھی جائز ٹھیک ہے اگلی کال بھی شامل کریں گے لیکن کیونکہ وقت اختتام کی طرف ہے کال لینے سے پہلے میں اعلان کر دوں الحمد للہ مفتی علی اضغرت مدنی اللہ علی کا پچھلے دنوں سفر یمن رہا اور یمن میں مختلف مدنی کاموں میں آپ کا جدول بھی رہا علما کانفرنس میں شرکت کی علما سے ملاقات کی مزارات پہ بھی حاضری ہوئی اور دیگر چیزیں بھی ہیں تو یہ جو سارا سلسلہ ہوا اس کی کچھ ویڈیوز ہم تک پہنچی ہیں اور اللہ نے چاہا تو آنے والے منگل کو دو جنوری کو انشاءاللہ شاء اللہ ازل مدنی سفر نامہ جو مدنی چینل کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں اس سفر کی رو بھی بیان کی جائے گی کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے امید ہے کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے اور مفتی صاحب بھی موجود ہوں گے اللہ نے چاہا تو اور امید یہ ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھی شاید موجود ہوں کیونکہ اب تو باب المدینہ میں ہیں تو امید ہے کہ ہوں تو بہرحال اب کے منگل کو جو مدنی سفر نامہ ہوگا تو انشاءاللہ سفر یمن ہوگا اور بہت کچھ ہوگا مسئلہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا وہی کہیں گے کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گے منکل کو ٹھیک ہے جو بھی ہوگا بڑی برکت والی سرزمین ہے اللہ نے چاہ تو اچھے اچھے مدنی پھول ملیں گے میٹھے میٹھے مدنی پھول ملیں گے تو ساڑھے نو بجے منگل کے دن ساڑھے نو بجے نو بجے سلسل... جی نو بجے نو بجے سلسلہ ہوگا انشاءاللہ شاء تو اس کو بھی دیکھیے گا کال شامل کرتے ہیں جی میرا نام محمد تنزیل الرحمان ہے مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں نے تسبیح نہ میں نے بانٹی ہے اللہ کے نام پہ تو میں جس کو تسبیح دیتا ہوں نا اسے میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑے تو پھر آپ کی ہوگی ورنہ اس کی ملکیت میری رہے گی ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں اب اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس حالات میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہوتا ہے نا یاری دوستی میں ہوتا ہے بندہ ہلکی پھلکی گپ شپ میں ایسے بول رہا ہوتا ہے اس کا مقصود نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ بھئی ایک ہزار پڑے تو آپ کی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یعنی شرط نہیں ہوتی شرط نہیں ہوتی, شرط ہوتی ویسے ہی محبت میں جو ہے وہ مزاح کے طور پر تو خانی کہیں گے ایک تعلق کے بنیاد پر بندہ بولے گفتگو کے دوران ہاں کہہ دیا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ اس تسبیح کا جو ہے وہ معاوضہ ایک دود پاک رکھتے ہیں تو دودھ پاک جو ہے وہ معاوضہ نہیں بن سکتا دودھ پاک ہے یا قرآن پاک کی کوئی صورت ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ معاوضہ نہیں بن سکتی یہ مال نہیں ہے ٹھیک کے لیے مال ہونا ضروری ہے ٹھیک تو یہ شرط آپ نہ لگایا کریں اور تسبیح اسے دیں کہ جو تسبیح پڑھتا ہو یا آپ کو توقع ہو کہ تسبیح پڑھے گا امیر سنت نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ جو پلاسٹک والے تصبیح ہوتی ہے ڈیجیٹل تصبی ایک تو وہ ہلکی ہوتی ہے یعنی پہلے آتی تھی وہ سٹل کی باڈی میں بہت بھاری ہوتی تھی پلاسٹک کی ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور ایک انگلی میں آ جاتی ہے اس کو بندہ آرام سے پڑھتا رہتا ہے تو اصل چیز تو ہے پڑھنا جی سامنے والا پڑھے گا تو آپ کو سواب ملتا رہے گا اگر آپ کو توقع ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے یا پڑھیں گے نہیں پھر آپ کوئی ایسا نیک کام کریں کہ جو زیادہ ہوتا ہو جی. اور بہت سارے سے نیک کام ہیں میں تصویر بھی دیتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا جو عمل ہے اس میں اخلاص پیدا فرمایا اس کو قبول فرمائے سلسلے کا وہ ختم ہوا انشاءاللہ ان شاء اللہ کل دوپہر آج ہونے والے سلسلے کو کل دوپہر ایک بجے آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تمام جو سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس مدنی چینل لائیو کا جو پیج ہے مدنی چینل پر ہونے والے لائیو سلسلے وہاں پر بھی لائیو جاتے ہیں اور وہاں پر ریکارڈ موجود ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ اتوار کو پھر حاضر ہوں گے یہ سلسلہ ہوگا آکام تجارت آپ کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے دیکھتے رہیے مدنی چینل سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ